وہی گئے ہو تو ندامت کیسی آ گئے ہو تو نہ آنے کی وضاحت کیسی کچھ بھی کڑوا نہ رہا کچھ بھی کسیلا نہ رہا بس گئی آپ کے لہجے میں حلاوت کیسی فرق باقی نہیں اشراف و اراضل میں کوئی مل گئی خاک میں اقدار کی دولت کیسی عاشقی خاک بسر ٹوچا بکوچا حیران شہر سے میب ہوئی حسن کی حرمت کیسی پوچھ بافیو غزل گوئی کا رتبہ یکساں ہو گئی نظر خرافات حقیقت کیسی مجھ گئے وصل کیا وصل کی حسرت نہ رہی راس آئی میرے جی کو شب فرقت کیسی جتنی باقی ہے وہ کٹ جائے بھرم رہ جائے وزاداری کسے کہتے ہیں نجابت کیسی اپنی پہچان بھی مشکل ہوئی مجھ کو شہرت ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے صورت کیسی آپ کی شاعری میں جو یاثیت کا عنصر ملتا ہے ظاہر ہے کچھ انسانی تجربات ہوتے ہیں جو مجبور کرتے ہیں کہ ایک ہی احساس کو وہ بار بار اپنی شاعری میں سمونے کی کوشش ہوتی ہے تو یہ احساس جو آپ کے ہاں بھرپور طور پہ ملتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یاسیت ہی زندگی کا ایک عنصر ہے جو آپ کے نزدیک زیادہ اہم رہا اور اسی کو آپ نے شاعری میں سمونے کی بات کی نہیں یہ صورت تو نہیں ہے کہ میں نے یہ سمجھا ہو کہ صرف یاسیت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو شعر کے لیے لازمی جز بنتی ہو اور صرف فرق یہ ہے کہ میری ذاتی زندگی کے تجربات شروع سے کچھ ایسے رہے ہیں کہ جن سے میں اپنی زندگی سے یوں کہنا چاہیے کہ میں ناخوش رہا زندگی سے میری مراد یہ ہے کہ زندگی کے حالات سے اپنے گرد و پیش سے اپنی ذاتی جدوجہد سے کہ جو میں کرنا چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکا جو میں ہونا چاہتا تھا وہ میں نہیں ہو سکا قدم قدم پہ مجھے دشواریاں اور قدم قدم پہ رکاوٹیں اور قدم قدم پہ ایسے لوگوں کی طرف سے رکاوٹیں کہ جن سے میں توقع نہیں رکھتا تھا اپنی زندگی میں انہوں نے ایک مایوسی اور محرومی چیز کو کہنا چاہیے وہ میری زندگی میں پیدا کی غالباً یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کو اظہار کے لیے میں نے یہ طریقہ غیر طور پر اختیار کیا ہو کہ میں اپنے شعر نہیں ذات کے حوالے سے بات کرنے کا جو رویہ آپ کے ہاں ملتا ہے یعنی اجتماع کو چھوڑ کے اپنی ہی ذات کو بنیاد بنا کے بات کرنے کا تو ظاہر ہے وہ بھی ممکن ہے انہی وجوہات کی بنا پہ ہو کہ آپ اپنی ذات ہی کے تجربات کو شاعری میں سمونا چاہتے ہیں وہ یوں ہے نا جیسے کامیاب صاحب کے دو رویے انسانوں میں میرا خیال یہ ہے کہ عام طور سے رہے ہیں شعر میں خاص طور سے کہ یا تو شاعر دوسروں کے حوالے سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے یہ اپنے حوالے سے دوسروں کو پہچانتا ہے میرے یہاں فطری طور پر اس میں میرا شعور شامل نہیں ہے یہ کوشش شامل نہیں ہے کہ میں نے دنیا کو اور دنیا کے لوگوں کو ذاتی تجربات کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی ہے مطلب یہ کہ میرا دوستی پہ اعتماد نہیں ہے رہا لیکن یہ نہیں کہ دوستی کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس سے میں کچھ بیزار خدا کرے ہو گیا اگر یوں ہو تو پھر زندہ رہنا مشکل ہو جائے بلکہ یہ ہے کہ مجھے احساس یہ ہوا اور روز بروز ہوتا گیا اور اب وہ یقین کی صورت اختیار کر گیا کہ دوستی میں اور ہماری زندگی کے دوسرے جو مسائل ہیں یا دوسرے رشتے جو ہیں ان میں خاص قسم کے منافقت جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے یعنی انسانی رشتوں کے انسانی رشتوں جو, جو وہ اس طرح ان میں منافقت اس طرح دارائی ہے کہ ان پہ اب یقین کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو ہے تو یعنی آپ کی بنیادی شاعری جو ہے یا شاعری میں جو احساسات آپ نے دیے ہیں وہ اس بیزاری ہی کی ڈپکشن کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک شاعر شاعرانہ عمل وہ اس طرح ہے کہ یعنی بیزاری اگر آپ نے لفظ استعمال کیا ہے اگر یہ بیزاری کا لفظ یہاں بیٹھنا چاہیے تو بیزاری مجھے یوں ہے کہ میں تہذیبی طور پر بھی خاصا فریسٹیڈ ہوں مثلا میں بیزار ہوں اس موجودہ جو تہذیب کی بےمتی جو ہو رہی ہے ایک تہذیبی سرمائے کی جو تہذیبی سرمایے ہے. کی یا ورثے کی جس کو آپ کہنا چاہیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو کچھ آج سے دو سو برس پہلے ہوتا تھا یا جس طرح لوگ ایک معاشرہ بنا ہوا تھا اور جو رشتے داریاں جو رشتے بنتے تھے انسانوں کے درمیان وہی رشتے اب بھی ہو سکتے ہیں یا بیس برس کے بعد یا سو برس کے بعد ہوں گا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پیچھے جو ہے واپس آ جائے لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح مجروح کیا جا رہا ہے اور جس طرح بے قدری ہو رہی ہے اور یعنی تمام تہذیبی سے کی کہ ہمیں اب یہ مجھے یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں کسی ایک خاص تہذیب کا نمائندہ ہوں یا میں اس سے کو تعلق رکھتا ہوں لیکن شعر صاحب ایک بات میں آپ سے کروں گا وہ یہ کہ شاعر کا منصب جو ہے سوسائٹی میں وہ یقیناً ہے کہ ماحول جو اس کے گرد کا ہے اسے دیکھتے ہوئے وہ اپنے احساسات کا اظہار جو ہے وہ اپنی شاعری کے حوالے سے کرتا ہے اب آپ کے ہاں اگر شعر کو انالائز کیا جائے تو آپ کے ہاں ماضی میں زندہ رہنے کی ایک بھرپور خواہش آپ کے ہاں ملتی حال کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی جو آپ کے نظریات ہیں وہ سامنے ہیں لیکن ماضی میں زندہ رہنے کا یہ عمل جو آپ کے ہاں ملتا ہے یعنی بہت سی سطحوں پہ یہ کہیے کہ انتظار حسین کے افسانوں میں بھی یہی صورت ملتی ہے اور بہت سے شاعروں کے یہ صورت ملتی ہے لیکن انسانی عمل جو ہے وہ تو مستقبل میں زندہ رہنے کا ایک رویہ بھی ساتھ رکھتا اب آپ مستقبل کے بارے میں تو آپ کی شاعری میں قتل کوئی ایسا رد عمل آپ کا ایسا نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ مستقبل کے لیے ایک آپ کے یہاں پیغام ہے یا اس کے بارے میں کوئی ایک واضح قسم کی ایک سوچ آپ کی آپ شاعری میں ملتی ہو سب بات یہ ہے کہ جب آدمی ہار میں شکست کھاتا ہے تو پھر یا تو یہ ہے کہ وہ خود فرینگ میں ہو جائے کہ اگر آج مجھے شکست ہوئی ہے تو کل میں یقیناً فتح پالوں گا اور یا پھر وہ واقعی اتنا ہو کہ اس کو یقین ہو اس بات پر کہ میں اپنے حالات پر یقیناً قابو پالوں گا اور میں خوشگوار مستقبل کے کوئی حاصل کر سکوں گا یا پھر میرے لیے کمزور آدم ہوتا ہے کہ میں آسانی طور پہ کمزور ہو سکتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے آج شکست ہو رہی ہے وہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا شاید اس طرح سے کہ میں مستقبل کو روشن کر ہوں لہٰذا جب میں پناہ تلاش کرتا ہوں تو میں اپنے گزرے ہوئے لمحوں میں تلاش کرتا ہوں آ, اگرچہ وہاں بھی کو بہت زیادہ خوشگواری نہیں ہے جو کچھ میں محسوس کرتا میں اس میں شور صاحب واضح کر دوں اس بات کو کہ شعر کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے اس سے کوئی ڈیفینیشنس انوالو نہیں ہیں بلکہ جو بھی ورڈٹ انسان اپنے پاس رکھتا ہے کسی بھی اس فن کے بارے میں جو جس میں وہ قادر ہو تو آپ کے نزدیک شعر کا کیا یعنی ایک ورڈک بنتا ہے یوسر کامران صاحب میں نے آج تک کوئی غزل ایسی نہیں کہی یا کم سے کم میں نے محفوظ نہیں رکھی ہے کہ جو خود نہیں ہو گئی ہے یعنی میں شعر کو کے مضامین یا اس کے جو خیالات یا جو باتیں ہیں اس کو امپورٹ کرنے کا میں قائد نہیں ہوں کہ میں ان کو اپنے اندر داخل کروں ایک مکینیکل عمل کے ذریعے سے اور پھر میں اس کو دوبارہ پروجیکٹ کروں یہ مجھ سے ہوا نہیں کبھی ممکن ہے کہ بعض لوگ اس پہ قادر ہوتے ہوں کہ وہ جو کچھ سوچ رہے ہیں اس کو باقاعدہ ایک نقشہ تیار کریں اور نقشہ تیار کرنے کے بعد پھر وہ اس پہ عمارت تعمیر کریں مجھ سے نی ہوتا اور نہ مجھے وہ پسند بھی نہیں آتی وہ ایک پرانی سی بحث ہے آمد کی جو اس زمانے میں غالب اور ہو چکی ہے جا. لیکن تھوڑی تھوڑی اس میں کو صداقت بھی موجود ہے آپ نے غزلیں ہی پہ کہیں थी थी کی طرف میرے خیال یہ کچھ رویہ کی ہے کہ بات ہے اس کو میں ایک منصوبہ بندی میں نے ابھی میں کی وجہ سے ساری باتیں جتنی اب اس ابھی ابھی ہوئی ہیں یہ سب ان کا لنکس ہی ہے کچھ کہ میں یعنی کسی بات کو منصوبہ بندی جو شہر کے اندر ہے یعنی نظم کو آپ منصوبہ, بندی منصوبہ بندی ہوتی ہے نا <laughs> تھوڑی سی یعنی تھوڑی سی یعنی <laughs> سمجھ لیجیے میں یہ نہیں میں نند کے خلاف نہیں ہوں آپ یہ سمجھیں کہ میں کے نہیں میں نے کہا کہ یہ رویہ ہے ایک شاعر کا رویہ یہ ہے کہ وہ نظم کیسا ہے یہ البتہ میں یہ کہوں گا یہ میرے لیے سمجھنا ابھی تک مشکل ہے کہ میرے سامنے کوئی ایسی مثال ہو سوائے اقبال کے کہ جو نظم و غزل دونوں کہہ سکتی ہو ایک اس طرح جا کے کامیابی کے ساتھ جی جی ہے نا اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ عام طور سے انسانوں کے جو مزاج شعرا کے جو ہوتے ہیں وہ مزاج ہوتے ہیں ان کے کچھ سوچ کر کھل کے بات کرتے ہیں نظم میں ظاہر ہے کہ آپ کھل کے بات کرتے ہیں اور وضاحت کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ اپنے پڑھنے والے کو وہ تمام باتیں واضح طور پر سمجھاتے ہیں کہ جو کہنا چاہتے ہیں ان نظموں سے نظر کے جو اجھا دیتی ہیں میں ان سے قطع نظر کر کے اور غزل میں یہ جی ہے کہ غزل آپ کو محسوس کرواتی ہے بات کو اور یہ یعنی نظمی محسوس کرواتی ہے لیکن غزل جو ہے وہ برہ راست آپ کے اندر ایک اثر پیدا کرتی ہے اور وہ پھر یعنی باقیدہ یہ بات شہرہ صاحب غزل کے ایک شیر کے بارے میں تو ہو سکتی ہے لیکن پورے طور پر محسوس کرنے کا عمل جو ہے وہ یقین زیادہ میں زیادہ بہر پورت ہوتے ہیں کہ غزل میں یعنی نظم جو ہے وہ احساس سے خالی ہے یہ یعنی نظم بھی متاثر کرتی ہے بڑی بڑی اچھی نظمیں ہمارے یہاں آج کل بھی لکھی گئی ہیں اور میں بھی لکھی گئی ہیں جو انسان کو پڑھنے والے کو براہ راست متاثر کرتی ہیں براہ غزل میں اپنی کچھ خوبیاں ہیں کہ وہ آدمی کو کچھ چھو کسی چھوٹی باتیں جیسے آپ نے ایک لفظ دھیما پن کا استعمال کیا تھا وہ دھیمے دھیمے جو جذبے ہوتے ہیں انسان کے جو انسان کی کچھ یادیں کچھ اس کے خیالات ہوتے ہیں وہ ان کو کھوڑے سے لفظوں میں اقتصار کے ساتھ بیان کر سکتا ہے یعنی آپ غزل سے اب بھی مطمئن ہیں میں انسانی احساس کو زیادہ بہتر طور پر صرف مطمئن نہیں ہوں بلکہ میں اگر آپ سے یہ کہا کہ مجھے غزل بہت ہی پسند ہے چاہے وہ میری اپنی ہو چاہے وہ کسی کی ہو تو میں غزل نہیں کھوں گا